قاف سور کاف مکی ہے اس میں پینتالیس آیتیں اور تین رکو ہیں نام پہلی آیت کی ابتدا میں موجود حرف مقطع قاف اس کا نام رکھ دیا گیا ہے اسے سورت الباسقات بھی کہا جاتا ہے زمانہ نزول تمام کے نزدیک اس کا زمانہ نزول مکی دور ہے ابن عباس اور سے مروی ایک روایت کے مطابق صرف ایک آیت وما فیصوب مدنی ہے حافظ ابن کثیر اور امام شوکانی کے نزدیک صحیح یہی ہے کہ مفصل صورتوں کی ابتدا اسی صورت سے ہوتی ہے مالکیہ کے نزدیک ان کی ابتدا صورت الحجرات سے ہوتی ہے جس کی تفسیر ابھی گزری ہے سورہ قاف سے لے کر صورت الناس تک قرآن کریم کی صورتوں کو تین حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے سورہ قاف سے انازعات تک کی صورتوں کو طوال مفصل سورہ عبس سے لے کر الل تک کو وسط مفصل اور الزحا سے اناس تک قصار مفصل کہا جاتا ہے فجر کی نماز میں طوال مفصل سے ظہر اور عشاء میں وسط مفصل سے اور مغرب میں قصار مفصل سے پڑھنا مستحب ہے امام احمد مسلم اور اصحاب سنن نے روایت کی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابو واقد لیسی سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں کیا پڑھتے تھے تو انہوں نے کہا قاف اور اقتربت اور مسلم ابو داود اور نسئی وغیرہ ہم نے احمد حشام بن تحارسہ بن نومان سے روایت کی ہے کہ میں نے سورہ قاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یاد کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ اسے پڑھ کر خطبہ دیتے تھے ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کے دن جب لوگوں کے سامنے خطبہ دیتے تھے تو اسے ممبر پر پڑھتے تھے مقصد یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف عید اور جمعہ جیسے مجمعوں میں پڑھا کرتے تھے اس لیے کہ اس میں انسان کی پیدائش بعض بادل موت قیامت حساب و کتاب جنت و جہنم ثواب و عقاب اور ترغیب و ترہیب کا ذکر آیا ہے جنہیں سننے سے آدمی کے اندر فکر آخرت پیدا ہوتی ہے